أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا انما اموالكم و و اللہ عنده اجر عظيم صدق العظیم آج ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں یادین آ منو اے ایمان والو لا اللہور رسولہ خیانت مت کرو اللہ سے اور رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم و تخون امانات کم اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر ام والم و اولاد کم فتنا اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنا ہے خرابی میں ڈالنے والی چیز ہے وہ ان اللہ آئندہ اجر نویم اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے اگر ان باتوں پر عمل کرو جن کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اور ہر قسم کے فتنوں آزمائشوں خرابی اور مصیبت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ کر اللہ کی بات مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کرو تو اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اجر دے گا ثواب دے گا آج ہمارا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر ستائیس اور اٹھائیس میں ہے آیت نمبر ستائیس کا آیت نمبر چھبیس کے ساتھ کیا ربط ہے ان دونوں کے درمیان کیا جوڑ ہے اس کی طرف تھوڑا اشارہ کریں گے کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ بات ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اطاعت کرنے کا شوق پیدا ہو یہ بات کل بیان کی گئی تھی نا الانسان عبد انسان احسان کا غلام ہوتا ہے اللہ تعالی کے احسانات ہیں تو بندے کو اللہ کی بات ماننی چاہیے اب ستائیسویں آیت میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں اللہ تعالی کے معاملات میں رسول اللہ کے معاملات میں اور آپس کے جو تمہارے معاملات ہیں ان میں جانتے بوجھتے ہوئے خیانت مت کرو تو آیت نمبر ستائیس کا آیت نمبر چھبیس سے جوڑ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں میں خیانت مت کرو پھر آیت نمبر اٹھائیس اور آیت نمبر ستائیس میں جوڑ یہ ہے ان نعمتوں میں سے بہت بڑی بڑی نعمتیں مال و دولت اور بال بچے ہیں مال و دولت اور بال بچوں کی محبت میں پڑھ کر کہیں خیانت مت کر بیٹھنا مال و دولت اور بال بچوں کی محبت اور پیار میں گرفتار ہو کر کہیں اللہ کی محبت سے دور نہ چلے جانا مال و دولت اور بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر کہیں جہاد سے دور نہ چلے جانا جہاد اللہ کی محبت کا سب سے کڑا سب سے سخت اور سب سے مشکل امتحان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مجاہد ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں وہ کل وسلم بلیلا لا ترحم بیدا کی ہر کوئی کہتا ہے کہ لیلا سے میرے بہت زبردست تعلقات ہیں لیکن للا اس کا اقرار نہیں کرتی بلکہ انکار کرتی ہے میرے کوئی تعلقات اس جناب علی سے نہیں ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا مجاہد ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں لیکن مال و دولت کی محبت سے وہ دور نہیں ہونا چاہتا بال بچوں کی محبت سے اور ان کے قسم قسم کے ناز و نخرے پورے کرنے سے اسے فرصت نہیں ملتی میں ایک واقعہ سناتا ہوں دو ہزار چودہ میں جب میں شہر گیا تھا تو وہاں پیشاب پاخانہ کرنے کی ایک جگہ تھی ہم اسے یہاں لیٹرین کہتے ہیں وہ اسے واش روم کہتے تھے جب اس واش روم شریف میں میں گیا تو وہ اتنا چمکدار صاف سترا سفید سفید سنگ مرمر اور ٹائلوں سے بنا ہوا تھا اب اتنی صاف ستھری جگہ میں بیٹھ کر کسی کا دل چاہتا ہے پیشاب کرے جو ہمارے انصار تھے ان کو کہا کہ بھائی جان آپ نے یہ کیا لیٹرین شریف بنائی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی جگہ آپ نے بنائی ہے پیشاب پخانا کرنے کی جگہ تو نہ ہوئی یہ تو قائد اعظم کا مزار ہے اور مزار میں تو کوئی پیشاب نہیں کرتا ہے نا تو وہ میرے انصار جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت محبت میں اضافہ فرمائے ابھی بچارے جیل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو با عزت رہائی عطا فرما کر دوبارہ خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بہت سارے دوست جیلوں میں ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کیا کرو تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب اسی دنیا کی محبت اور چمک دمک میں گرفتار ہونے کی وجہ سے تو میں جہاد میں نہیں جا پا رہا ہوں نا آپ میرے لیے دعا کریں دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ان واش روموں غسل خانوں اور لیٹرین شریف بنانے کی ان مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے ہم لوگوں کی تو زندگیاں گزر گئی زندگیاں کھپ گئی تباہ و برباد ہو گئی معیار زندگی کس طرح بلند ہوتا ہے میرا بیٹا ہے محمد یہ مدرسے جاتا ہے اس کا ایک دوست ہے اس کا نام ہے احمد اسے وہ اپنے گھر لے کر آیا تو وہ جب گھر آیا ہمارے تو کہنے لگا کہ محمد بھائی آپ کے گھر میں تو پردہ بھی نہیں ہے کیا پردہ لگایا ہوا ہے جیسے کوئی دسترخوان لٹکایا ہوا ہے ہمارے ابو نے تو ایسی قالین بچھائی ہے گھر میں ترکی سے منگوائیے ترکی سے آپ کے گھر میں تو ابھی تک یہ پلاسٹک کی چٹائی بچھی ہوئی ہے تو آپ بےچارا محمد پریشان ہے شرمندگی ہوئی ہے نا اسے احمد کے سامنے محمد کو شرمندگی ہو رہی ہے تو آ کر مجھے کہتا ہے کیا کہ ابو آج احمد نے آ کر میری تو بےزتی کر دی بیٹا کیا بےزتی کی اس نے تو یہ کہا کہ آپ کے گھر میں پردے بھی نہیں ہیں دسترخوان لٹکائے ہوئے ہیں آپ نے قالین کی جگہ ابھی تک پلاسٹک کے بورے بچھائے ہوئے ہیں تو میں جو ہے اب پریشان ہو گیا ہوں لیکن میرے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے لیکن اب محمد اور احمد کے درمیان جو اسٹیٹس اور معیار زندگی بلند کرنے کی جنگ شروع ہو چکی ہے اس میں باپ کو بھی حصہ ملانا ہے محمد باپ سے بھی ناراض ہونا شروع ہو جائے گا میں نے تو ابو کو کہا تھا پھر بھی کوئی انقلاب ہمارے گھر میں نہیں آیا پردوں کی جگہ وہی دسترخوان لٹکے ہوئے ترکی چھوڑو کوئی کباڑ سے ہی صحیح قالین اٹھا کر لیا ابو میری ناک کٹ گئی ہے احمد کے سامنے اب یہ ناک کٹنے کا جو سلسلہ شروع ہے ابو کی ناک تو محمد سے بڑی ہے نا وہ جلدی کٹے گی اس لیے ابو کو بھی اپنی ناک بچانی ہے اسے کہتے ہیں اسٹیٹس کی جنگ اور معیار زندگی بلند کرنے کا چکر اب میں کیا کروں گا قرضہ لوں گا میری تنخواہ جو ہے وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے گھر کا خرچہ جو ہے یہ بیس ہزار روپے میں پورا ہوتا ہے قرضہ جو ہے میں نے پچاس ہزار لیا ہوا ہے اب ان قرضوں کو چکانے کے لیے لوگ حلال حرام ہر قسم کے دھندے کرتے ہیں جو جتنا لمبا ہاتھ مار سکتا ہے مارتا ہے ہر قسم کے حلال حرام مشتبہ مشکوک چیزوں کو استعمال کر کے بروے کار لا کر پیسے کمانے کا سلسلہ شروع ہے اس لیے کہ محمد اور احمد کی جنگ میں محمد کے ابا اور احمد کے ابا کی ناک کا مسئلہ ہے ناک تو میں نے اپنے اس ساتھی کو کہا کہ یہ جو آپ نے قید اعظم کا مزار بنایا ہے اس کا نام کیا ہے اس نے کہا ہنسنے لگا ہو آپ تو پندرہ سال بعد شہر واپس آئے ہو نا اب اسے واش روم کہتے ہیں اللہ اکبر اس کا نام بھی بدل گیا ہے انہوں نے کہا ہاں کسی اور جگہ جائیے گا تو لیٹری نہ کہیے گا ورنہ لوگ کو پینڈو سمجھیں گے آسان لفظوں میں پینڈو کو ہم کدو کہہ سکتے ہیں ورنہ لوگ آپ کو کدو سمجھیں گے کہ مفتی صاحب کی اتنی بھی نالج اور اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ اس لیٹرین شریف کو واش روم کہا جاتا ہے اب ہم کیا جانے واش روم کیا ہوتا ہے لیٹرین ہوتی ہے بعض باز, باز لوگوں کے گھروں میں وہ بھی ایک گڈھا ہوتا ہے اس کے اوپر دو اینٹ رکھ دیتے ہیں اور سامنے پردہ گھما دیا جاتا ہے بس یہی ہے واش روم واش دھونے کو کہتے ہیں روم کمرے کو کہتے ہیں روم تو ہے کمرہ تو ہم نے بنا دیا ہے پردہ لگا کر لیکن وہاں دھونے ہونے کا چکر نہیں ہوتا کیونکہ پانی استعمال کریں گے تو بجبو آئے گی وقت گزر جاتا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر دوسرا گڑا کھود لیتے ہیں. اب وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں وہ بہت زیادہ ہنستا تھا ہنس ہنس کے بچارے کا برا حال ہو گیا کتاب مزاق کرتے ہو بہت زیادہ میں کہا کہ اللہ آپ کو لے کر آئے ہمارے ہاں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارا واش روم کیسا ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں واش روم تو پھر کہنے لگے کہ یہ غسل خانے کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ پلاسٹک خریدتے ہیں ہم اوپر نیچے مٹی کے اوپر پلاسٹک لگا دیتے ہیں بس اسی کے اوپر نہاتے ہیں بس یہ ہمارا غسل خانہ اسی میں نہاتے ہیں ہمارے ہاں امیر ترین مجاہد وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں سیمنٹ کا غسل خانہ ہو آپ نے تو یہاں سنگے مرمر لگائے ہوئے ہیں پھر وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ انہی چیزوں نے تو ہمیں تباہ کیا ہے یہ لیٹرین اور واشروم بنا بنا کر ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ان بیویوں اور بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نے اللہ کے دین کو بلا دیا ہے خود بہت دیندار انسان ہے لیکن عام باتیں کر رہا تھا نا کہ عام لوگ آج کل کیسے ہو گئے ہیں اللہ اکبر اب آپ کہیں گے کہ یہ تفسیر کے درس میں ان باتوں کی کیا ضرورت ہے یہ صورت الروم روم کا درس تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ واش روم اور باتھ روم کا قصہ شروع کیا ہے روم یہ اٹلی ہے کافروں کے ملک کا نام ہے صحابہ کرام نے اس کو اتنا مارا ہے اتنا مارا ہے کہ اج لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ روم ہے کہاں پر اٹلی کے ایک چھوٹے سے شہر کا نام روم ہے اس وقت اور روم ایک زمانے میں اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا جیسے اس زمانے میں امریکہ اور روس ہے اللہ جل جلالہ نے اسی روم کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے روم روم ہار گیا اور اب دوبارہ ہارا ہے امریکہ ہار گیا یہ روم ہے رومی ہیں اور ان کے بچے ہیں یہ اللہ اکبار